اللہ وقفہ سلم اللہ ام آباد محترم سامین بات اس پر چل رہی تھی اللہ رب العالمین کی کبریائی عظمت اس کے جاہو جلال اللہ تعالی نے پانچ مقامات پر حکم دیا ہے تیسرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اللہ تعالیٰ کی خوبیوں میں بھی اللہ تعالی کی کبریائی اور بڑائی ہمیں بیان کرنی چاہیے اعتراف کرنا چاہیے اور یہ عام ہونا چاہیے کہ اللہ جیسی صفات اور خوبیاں کائنات میں کسی کے اندر نہیں ہیں اس پر بہت ساری آیات ہمیں نقل کی ہیں جن میں سے ایک مزید آیتے ہیں رب العالمین نے فرمایا ولاسل ول ارب آ زمینوں اور آسمانوں اور پوری کائنات میں سب سے اعلی درجے کی جو صفات اور مثالیں اور خوبیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اللہ نے اعلان کر دیا پھر ہم اور آپ ہمیشہ سور اخلاص پڑھتے ہیں سور اخلاص میں ایک کیان کی گئی اللہ تعالی کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ولم یق الحف ون احٹ بھی ایک چیز ہے اللہ جیسی اللہ کے ہم پلّہ اللہ کے برابر اللہ جیسی کوئی چیز رہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے سورت مریم کے نرشا اللہ رب العالمین نے قرآن پاک حل تالم الع سمیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کا تذکرہ اس میں بھی ہے نمبر چار جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال جلالت اور شان شوکت کی صفات اور خوبیوں میں جو کبریائی ہمیں بیان کرنی ہے وہ پانچواں مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اپنے قضا اپنے قدر میں بھی بے مثال ہے اس کو خوب اچھی طرح سے ذہن نشیں کر لینا چاہیے اللہ تعالی اپنے بندوں کے حق میں جو فیصلہ کرتا ہے جو ان کے مقدر میں لکھتا ہے جو ان کے لیے لینے کا دینے کا صحت کا تندرستی کا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے بندے کے حق میں اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ کر بھی نہیں سکتا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین اپنے قغا اور قدر اور تدبیر اور کائنات میں بسے ہوئے لوگوں کو اور مخلوقات کو لینے کا دینے کا علم ہے صلاحیت ہے قدرت ہے مال و دولت ہے اولاد ہے صحت و تندرستی ہے یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالی بندوں کو دیتا ہے جس کو جتنا دیتا ہے یا جو فیصلہ کرتا ہے اس بندے کے حق میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا اس لیے کیوں اللہ تعالی بندے کے ہر چیز کو جانتا ہے اس کے مستقبل کا اس کے ماضی کا اس کے آنے والے وقت کا ہی ہوئے اوقات کا حاضر کا غائب کا اس کے مزاج کا اس کی ضرورت کا اللہ تعالی کو جتنا علم ہے کسی کائنا کائنہ میں کسی اور کو نہیں ہے اسی لیے ہر کلمگوں کو دو چیزیں یاد رکھنی چاہیے نمبر ایک ہمیشہ اس بات کا کا اعتراف کرے اور احساس ہو اور اپنے زبان سے اقرار کرے کہ میرے حق میں دی جو میرے حق میں اللہ نے جو فیصلہ کیا لینے کا دینے کا صحت کا تندرستی کا مال کا اور اولاد کا اس سے بہتر فیصلہ میرے حق میں کوئی اور کرنے والا نہیں ہے ایک تو یہ تصور ہمیشہ باقی رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے میرے بارے میں بارے فیصلہ کیا اللہ نے میرا کوئی برا نہیں چاہا اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتا گرچہ ہم کو بظاہر مناسب اور اچھا نظر نہ آتا ہو لیکن اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ میرے حق میں اس سے بہتر فیصلہ کوئی اور نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العالمین نے کیا ہے اس پر ہونا چاہیے اور یہ تصور رکھنا چاہیے برابر کہ اس سے بہتر فیصلہ کوئی نہیں ہے قرآن پاک اللہ نے کوتے والے مل کے تارا وہ قرمک اللہ نے تم پر کے تال فرض کر دیا تم کو اچھا نہیں لگتا لیکن یاد رکھنا آسان تک رہو شیین وہ خیر اللہ کم بہت ساری چیزیں تم کو ناپسند ہے لیکن انجام کے اعتبار سے تمہارے حق میں بہتر ہے آسان تو ہے کچھ چیزوں کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کیونکہ مستقبل کا انجام کا تمہیں پتا نہیں ہے بہت ساری چیزوں کو تم پسند کرتے ہو لیکن وہ چیزیں تمہارے حق میں شر ہیں تمہارے لیے مصیبت کی کباعث بن سکتی ہیں اس لیے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کو قبول کرو واللہ اللہ نہیںمت عالم اللہ اور رحم الرحمی ہے اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے وہ کیسے ہاں ہمارے اور آپ کے حق میں برا فیصلہ کرے گا جو حق کے ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ نے وہی فیصلہ کیا اس پر ہمیں اعتراف اور اقرار کرنا چاہیے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے نمبر دو نبی علیہ صلاف صاحب رمایا ور ربا کا قسم اللہ کا تک ان اغنس اس میں ہمارا بڑا فائدہ ہے رب نے میری حق میں جو فیصلہ وہ سب سے اچھا فیصلہ یہی ہے وربا کا آپ اپنے رب کی کبریائی بیان کریں آپ اپنے حق میں آپ کے حق میں رب نے جو فیصلہ کیا میرے بہتر سب سے اچھا فیصلہ کیا آپ نہیں بھائی فلا کا فیصلہ تو زیادہ بہتر تھا یا ایسا ہوتا تو زیادہ اپنے سے کریں نہ کسی اور کی بات سنیں آپ اس پر ایمان اور یقین رکھیں رب کی کبریائی بیان اگر رب نے جو آپ کے حق میں فیصلہ کیا اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ آپ سمجھتے تو گویا کہ آپ رب کی کبریائی کے قائل نہیں ہیں آپ رب کی کبریائی نہیں بیان کر رہے ہیں اور اب نے حکومت اور ربا کا فقب دے اور اگر دوسری چیز میں نے بتایا اگر آپ اس پر راضی رہیں خوش رہیں یہ سوچ لیں کہ بھائی میرے رب نے جو مناسب سمجھا ہم کو دے دیا اس سے بہتر او کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہمارا رب ہم سے زیادہ بہتر جانتا اگر یہ سوچ لیا راضی رہے اس فیصلے پہ خوش رہے تو اللہ کے رسول صحیح وسلم کا فرمان وردا ویما کا سمل نہ ہولا تھکن امرنا اللہ نے تیرے حق میں جو فیصلہ کیا ہے اس پر تم خوش رہو اس پر تم خوش رہو تو اللہ تعالی تم کو سب سے بڑا خوشحال اللہ بنا گا اسی لیے کسی نے کہا بڑی اچھی بات رودی باقاضہ ہو ربی باقاعدہ ہو تو اللہ کمزا دے رب نے جو فیصلہ کیا ور رب کا سملنا اللہ نے تیرے ہاتھ میں فیصلہ کر دیا اس پر خوش رہے اللہ کا فیصلہ سمجھ سب سے بڑا خوشحال اور بےنیاد انسان اللہ تجھ کو بنا دے گا کسی نے کتنی پیاری بات کہی اسی جملے کا ترجمہ کرتا ہوا کرتے ہوئے راضی بقادہ ہو تو اللہ کا مزا دے دنیا ہی بے بیٹھے جنت کی گا دے راضی بکاضہ ہو تو الہی کا مزا دے دنیا ہی بے بیٹھے جنت کسے دے اللہ تعالی کی کبریائی ہے نمبر پانچ پانچواں مقام جہاں ہر وقت ہمیں رب کی کبلیائی کا اقرار اور اعتراض کرنا چاہیے اور اپنے رضا کا خوشی کا اطمینان کا اعلان کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے کتاب سنت کی شکل میں ہمارے لیے جو قوانین اور ضوابط پاس کیے ہیں اللہ تعالی نے جو احکام ہم کو دیے ہیں جن چیزوں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا اور جن چیزوں سے کرنے سے ہمیں منع کر دیا ہمیں اس بات پر اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے اور اللہ تعالی کی کبریائی اس سلسلے میں بیان کرنا چاہیے کہ اس سے اچھا حکم اور اس سے اچھی تعلیمات اور ہدایات کائنات میں دنیا کا کوئی انسان ہمارے لیے بنا نہیں سکتا آج بے انتہا استیز کی ضرورت ہے آج انسان اللہ عرب کا فکبر کہ اس نقطے کو چھوڑ دیا آج ہمارے حق میں کیا اچھا ہے کیا بھلا آج انسان اپنے نفس سے اس کا فیصلہ کرواتا ہے اس کا نفس بتاتا ہے جس میں کہا یہ تیری کامیابی ہے ہم آج اس کو نفس کا فیصلہ سے قبول کر اللہ تعالی کو ہم نے پیچھے کر دیا اور اپنے نفس کو ہم نے آگے کر دیا یہ بڑی اہم چیز ہے دوست یاد رکھو اللہ اس کے رسول نے اللہ حرب العالمین نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ذریعے جو ہمارے لیے نظام حیات مقرر کیا ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ایک طریقہ بتایا ہمارے لیے جو کچھ ہدایات دی ہیں اللہ کی کبریائی اور ورب کا فکبر کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف اور اقرار کریں اپنے کورو کردار سے اس کا دنیا والوں کے سامنے اظہار کریں کہ رب نے جو ہمیں احکام دیے ہیں جو ہدایات اور تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں کائنات میں اس سے اچھے قوانین اور ہدایات کوئی اور ہم کو نہیں دے سکتا اس پر ہمیں اطمینان اور اقرار ہونا اور یقین کرنا چاہیے اگر ہم نے ایسا نہ کیا اپنے فیصلے کو اپنے نفس کو ہم نے آزاد چھوڑا ہمارا نفس امارا جو ہمارے حق میں کہے نہیں یہ بہتر ہے ہم وہ کریں اس کو اچھا سمجھیں اسی کو کہا جاتا ہے دفس پرستی ایک چھوٹی سی مثال رب نے پانچ وقت تک کی نماز فرض کرا دی ہے ایک انسان اگر یہ سب بیکار سی چیزیں ہیں اگر انسان یہ نہ سوچے میری زندگی کا سب سے بہترین سرمایہ یہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان یہ انسان مومن لے لیکن اگر انسان یہ سوچیں ارے بھائی فلاں نے نماز پڑھا نماز پڑھ کے کیا کر لیا فلاں کیا کر لیا نماز میں کیا رکھا ہے اس طرح سے احانت اور توہین کرتے ہوئے نماز کو ٹھکرا دیا تو گوجک اس نے اپنے نفس کی پیروی کی اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے نفس کے حکم کو ترجیح دیا اور یہ چیز انسان کو کبھی شرک تک پہنچا دیتی ہے اسی لیے ہمیں ہم سے ہر انسان کو چاہیے کہ اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے ایمان و یقین رکھے کہ اللہ تعالی سے بہترین آکام اور قانون نظام حیات ہمیں دینے والا کوئی اور نہیں ہے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان صحیح کے ساتھ امل شہید کے توفیق سے فرمائے اقول و قبل یاداب الله اللہ منکل نظم بھی مات